اشمد اللہ وادی کلو واشمدنا محمد رسو لو من بلا میترجی بسم اللہ رحم رحیم الحمد للہ ہر بل عالمی رحم رحیمین ابدویہ کن سوئیم دینل صدیق ریزلان ہوگا ذکر چل رہا ہے بیت اقبا ثانیہ کے بارے میں کہ متعلق ذکر میں لکھا ہے کہ بیت اقبا ثانیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت بکر حضرت علی اور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے حضرت عباس جو اس تقریب اور میٹنگ کے گویا منص میں اعلیٰ تھے انہوں نے حضرت کو ایک گھاٹی پر بطور پہرے دار کھڑا کیا اور ایک دوسری گھاٹی پر حضر و بکر کو انہوں نے پہرے اور حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا <coughs> پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ جب وہی ہے اس میں حضرت اب صدیق کی مساوت کا ذکر ہے لکھا ہے کہ کفار مکہ کا مکہ میں مقیم مسلمانوں پر ظلم و مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اسی دوران آدھر سلسل کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں دو مسلمانوں کو وہ جگہ دکھائی گئی جدھر اب ہجرت کرنا تھی وہ جگہ شور زمین والی کھجوروں میں گھری ہوئی تھی لیکن اس کا نام نہ نا دکھایا گیا تھا اور نہ بتایا گیا تھا البتہ اس کا جغرافیہ اور نقشہ دیکھتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشتہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ حجر یا جمامہ ہوگی جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ذکر ملتا ہے جس کے مطابق آپ نے فرمایا فضحب الح فض و وہلی النّہ الجمامہ تو حجر فائدہ المدینہ تو یسرب کہ میرا خیال اس طرح گیا کہ جگہ جمامہ یہ حجر ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ یسرب وہ تو یسرب شہر ہے یمامہ بھی جمن کا ایک مشہور شہر ہے اور حجر جو ہے اسلام کی متعدد بستیاں عرق تعمیریں پائی جاتی تھیں بحرین کا ایک شہر اور بحرین کا ایک حصہ بھی حضرت کرلاتا تھا بہرحال کچھ عرصے بعد حالات ایک رخ پر ہونے لگے اور مدینہ کے سعادت من انصار نے اسلام قبول کرنا شروع کیا دا. تو القائے ربانی سے آپ پر منکش ہوا کہ وہ سرزمین تو یسرف کی سرزمین تھی جو بعد میں مدینہ کے نام سے مشہور ہونے والی تھی سکتر وسیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشتہا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ حدیث جس کے یہ الفاظ ہیں فضابہ بحالی اللہ انجمامہ تو اب حجر فائزہ ہے المدینہ تو یسرف صاف, صاف صاف ظاہر کر رہی ہے کہ جو کچھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشتہاد سے پیشگوئی کا محلوں و مسداق سمجھا تھا وہ غلط نکلا ارانچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مظلوم اور سدم رسیدہ صابر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت و رہنمائی فرما جس پر مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی دوسری طرف بیتے اکوا ثانیہ کے بعد اس ہجرت میں بھی تیزی آ گئی اور گھروں کے گھر اور محلوں کے محلے خالی ہونے لگے اس صورت حال نے مکہ کے ظالم سرداروں کو مزید اشتعال دلا دیا اور غصے دل ملانے لگے جس پر انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا کہ ان مظلوموں کو ہجرت کرنے سے بھی روکا جانے لگا اور ظلم و ستم کے نت نئے طریقے نکالے جانے لگے کبھی شوہر کو تو جانے دیا لیکن اس کی بیوی بی اور بچے کو اسے چھین لیا گیا کبھی کسی سے سرمایہ اور مالت دولت اس معنی گئی کہ یہ تو تم تم نے ہمارے شہر مکہ میں کمائی تھی اگر یہاں سے جانا ہے تو یہ ساری دولت ہمیں دیکھ جاؤ کبھی ماں کی ممتا کا واسطہ دیکھ کر روک لیا کہ اپنی ماں سے ملتے جاؤ اور پھر راستے میں ہی ان کو رسیوں سے باندھ کر کوٹریوں میں ڈال دیا لیکن دولت ایمان سے مالا مال اور دین اسلام کی محبت میں سرشار شبر و شکر کرنے والے مومنوں کیوں کی جماعت دیوانہ وار مدینہ کی طرف مسلسل حدت کرتی چلی ہجرت کرتی چلی گئی بہرحال جب مکہ کا ہر اس مسلمان سے خالی ہو گیا جو ہجرت کر سکتا تھا وہ ہجرت کر گیا اب کچھ انتہائی کمزور اور بے بس مسلمان ہی پیچھے رہ گئے تھے جن کا ذکر قرآن کریم نے, نے, نے یوں کیا ہے کہ ال مین من الرجال ولودانِ لاستی لا ہی لطن ولا لاحت اونہ سوائے ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا جن کو کوئی ہی میسر نہیں تھا اور نہ ہی وہ نکلنے کی کوئی راہ پاتے تھے ان کے علاوہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینہ میں ہی ازن خدا بندی کا انتظار فرما رہے تھے حضرت علی بھی مکے میں ہی تھے کہ البتہ حضرت کے صدیق ہجرت کی اجازت طلب کرنے حاضر خدمت ہوئے تو ارشاد ہوا کہ ٹھہر جاؤ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دی جائے گی یا ایک روایت مطابق آپ نے فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو ممکن ہے اللہ تمہارے لیے ایک ساتھی کا انتظام فرما دے اس پر حضرت وکر نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی بویا ہجرت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا کام جاتا رہا حضرت وکر یہ نبی دم سنکر سن کر واپس لوٹ کے اور ہجرت کا ارادہ ملتوی کر دیا البتہ انہوں نے حکیمانہ انداز میں دو اٹھنیاں خریدیں جنہیں خاص طور پر کھلا کھلا کر ہجرت کے انجانے سفر کے لیے تیار کرنے لگے ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلم آج دوران ہو بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی ایک کے بعد ایک خاندان مکہ سے غائب ہونا شروع ہوا اب وہ لوگ بھی جو خدا تعالی کی بادشاہت کا انظار کر رہے تھے دلیر ہو گئے بعض دفعہ ایک ہی رات میں مکے کی ایک پوری گلی کے مکانوں کو تالے لگ جاتے تھے اور صبح کے وقت جب شہر کے لوگ گلی کو خاموش پاتے تو دریافت کرنے پر انہیں معلوم ہوتا کہ اس گلی کے تمام رہنے والے مدینے کو حد کر گئے ہیں اور اسلام کے اس گہرے اثر کو دیکھ کر جو اندر ہی اندر مکے کے لوگوں میں پھیل رہا تھا وہ حیران رہ جاتے تھے آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا صرف چند غلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بوکر اور حضرت علی مکے میں رہ گئے جرافیان فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کو دوسرے لوگوں کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فطرتاً زیادہ بغض اور دعوت تھی کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ ہی کی تعلیم کی وجہ سے لوگوں میں شرک کی مخالفت پھیلتی جاتی ہے وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آپ کو قتل کر دیں تو باقی جماعت خود بخود پرا گندہ ہو جائے گی اس لیے بہ نسبت دوسروں کے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دکھتے تھے اور چاہتے کہ کس طرح کسی طرح آپ آپ اپنے دعوی سے بعض آ جائیں لیکن باوجود ان مشکلات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تر کا حکم دے دیا مگر خود ان دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود مکہ سے عزت نکی کی کیونکہ خدا تعالی کی طرف سے کوئی عزت نہ ہوا تھا چنانچہ جب حضدورکر نے پوچھا کہ میں حجت کر جاؤں تو آپ نے جواب دیا اللہ کا اسلے کا فنی ارجمہ یوزا نہ لی کہ آپ ابھی ٹھہریں امید ہے کہ مجھے اجازت مل جائے دار النوہ میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ مشورہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ روسائے مکہ اب اس بات پر سخت سے میں تھے اور پیچ و کھا رہے تھے کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہیں اس پر وہ دارالنطوہ میں جمع ہوئے علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ کچھ اصاب مل گئے ہیں جو نہ مکہ کے مسلمانوں میں سے ہیں اور نہ ہی ان کے علاقے کے ہیں نیز قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان لوگوں کی طرف کر کے نکل رہے ہیں تو قریش نے جان لیا کہ وہ ایک امن کی جگہ پڑاؤ کر رہے ہیں اور انہیں ان لوگوں یعنی اہل مدینہ کی جانب سے مکمل تحفظ فراہم ہو گیا ہے تو انہیں خدشہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے ان کی طرف نہ چلے جائیں اور قریش نے جان لیا کہ وہ لوگ قریش سے جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں چنانچہ وہ آپ کے لیے دار میں جمع ہوئے یہ کسی بن کلاب کا وہ گھر تھا کہ قریش کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ اسی میں ہوتا تھا جب بھی انہیں آپ کے بارے میں خدشہ محسوس ہوتا تو لوگ یہاں مشورے کے لیے آیا کرتے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ اس کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے احدو پیمان کیا کہ وہ دور الہ میں داخل ہوں گے تاکہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشاورت کریں جس روز کا انہوں نے عید و پیمان کیا تھا اس دن وہ لوگ گئے اور وہ دن یوم و زہمہ کہلاتا ہے ان کے سامنے ایک بڑھے اور عمر سیدھا شخص کی حیرت میں ابلیس ظاہر ہوا یہ مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان تھا ابلیس صفت انسان تھا بہرحال جس نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور دار ندوا کے دروازے پر کھڑا ہوا وہ لوگ جانتے نہیں تھے اسے جب ان لوگوں نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بوڑھا شخص کون ہے اس شخص نے کہا کہ میں اہل ناجد میں سے ایک بوڑھا شخص ہوں اور اس نے کہا کہ میں نے وہ بات سن لی ہے جس کا تم نے ادو مان کیا تھا بس تمہارے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ سن لے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو امید ہے کہ تمہیں اس سے کوئی نہ کوئی رائے یا بھلائی مل جائے گی اس نے کہا اپنے بارے میں ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ وہ ان لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے سرداران کی ایک بڑی جماعت شریک تھی ان کے نمایاں ناموں میں اتبا بن ربیہ شیبہ بن رویّہ ابو صفیان دنہر طائمہ بن عدی اور باز لوگ تھے ابو جہل بن حجام حجاج کے دو بیٹے اور بہت سارے لوگ تھے اس کے علاوہ کچھ سردار بھی تھے جن کا شمار قریش سے نہیں ہوتا جب سب لوگ جمع ہو گئے اور تجاویز دینے کا وقت آیا تو ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو پھر اس پر اسی موت کے آنے کا انتظار کرو جو اس سے پہلے اس جیسے دو شعرا پر آ چکی ہے مثلا زہر اور نابغہ اور دیگر شعرا جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی انجام کا انتظار کرو جس طرح اس سے پہلے دو شاعروں زہر اور نابقہ وغیرہ کا ہو چکا ہے یعنی موت ان کا خاتمہ کر دے تو جیسے ان کو موت آئی تھی آپ کے لیے بھی پلان کیا گیا اس پر اس بوڑھے نجدی نے کہا نہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک کی رائے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے ولہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو اس کی خیر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو اس پر ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شعر سے جلا وطن کر دیں پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے جب وہ ہم سے غائب ہو جائے گا اور ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم پہلے جیسی حالت میں رہنے لگیں گے اس پر بوڑھے نجدی نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم یہ رائے بھی ٹھیک نہیں تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کے دلوں کو مغلوب کر لیتا ہے اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تم لوگ امن نہیں رہو گے کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں اترے اور اپنی باتوں سے ان پر غلبہ حاصل کرے لے اور اس کی پیار بھی کرنے لگیں وہ لوگ پھر ان کے ساتھ مل کر تمہاری طرف پیش قدمی کریں اور تمہیں تمہاری ہر تمہارے ہی شہر میں رون ڈال اور تمہارے معاملات تمہارے ہاتھوں سے لے لیں اور پھر جیسا چاہے تم سے سلوک کریں لہذا اس کے علاوہ کوئی اور تجویز سوچو اس پر ابو نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہر قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک عمر مضبوط اور ہنس و نصف جوان چنا جائے اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تیز کاٹنے کاٹنے والی تلوار دے دی جائے پھر وہ لوگ اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسر کریں اور ایک شخص کے حملہ کرنے کی طرح اس پر حملہ کیا جائے اور اسے وہ قتل کر دیں. یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اس طرح قتل کرنے کا اندیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل من قسم ہو جائے گا اور بنو ابد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے لہذا دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے اس پر بوڑھے نجدی نے کہا رائے ہے تو بس اس شخص کی باقی سب فضول باتیں ہیں غرض اس رائے پر سب اتفاق کرتے ہوئے چلے گئے دوسری طرف اللہ تعالی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے کا کا کا و عز یم کرو کا و عز یم کرو بے قلطینہ کافرو کا اَ یکت الو کا کا و یم وہ اللہ و خیر الما وہ اور یاد کرو جب وہ لوگ جو کافر ہوئے تیرے متعلق سازشیں کر رہے تھے تاکہ تجھے ایک ہی جگہ پر بند کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے وطن سے نکال دیں اور وہ مکر میں مصروف تھے اور اللہ بھی ان کے مکر کا توڑ کر رہا تھا اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے اور ساتھ ہی جبریل کے ذریعے احمد علیہ کو ہجرت کی اجازت دے دی مسیحم علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ جلّہ شاہ نے اپنے اس پاک نبی کو اس بات ارادے کی خبر دے دی اور مکے سے مدینہ کی طرف عید کر جانے کا حکم فرمایا اور پھر وفتہ و نصرت واپس آنے کی بشارت دی بدھ کا روز اور دوپہر کا وقت اور سخت کرمی کے دن تھے جب یہ اطلاع من جانب اللہ ظاہر ہوا ہجرت کی اجازت ملنے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری احتیاط کے ساتھ حضرت بکر کے گھر این دوپہر کے وقت یعنی اس وقت تشریف لے گئے کہ جس وقت میں مکے کے باشندے عموماً اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف آنا جانا نہیں ہوتا اور مزید احتیاط یہ بھی کی شدید گرمی بھی تھی چانچے اپنا چہرہ اور سر وغیرہ بھی کپڑے سے ڈھانپے رکھا جب آپ حسط او بکر کے گھر کے قریب پہنچے تو کسی نے بتایا برانی اور, اور فتح کی روایت کے مطابق اسماں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اکر کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس گھڑی میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اس کی وجہ کوئی خاص بات ہے جو پیش آئی ہے اور ساتھ ہی وہ کر گھبرا کرتے جیسے فدایانہ انداز میں باہر نکلے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر شریف لائے تو کمرے میں حضرت عائشہ اور حضرت اسمات تھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وکر سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو باہر بھیج دو جس پر حضرت حضر نے عرض کیا کہ حضور صرف یہی میری دو بیٹیاں ہیں اس وقت یہاں ہیں اور کوئی نہیں یہ ایک روایت کے مطابق عرض کیا یا رسول اللہ صرف آپ کے گھر کے لوگ ہی یہاں ہیں اور کوئی نہیں چانچے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی حضل و بکر بے ساختہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ بخاری کی روایت ہے اس پر بکر خوشی سے رو پڑے حسائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس دن پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے اس کے بعد وہاں ہجر کی ساری مصوبہ بندی اور لایا عمل تیار کیا گیا حضربکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسی ورز کے لیے میں نے دو اونٹھنیاں خریدی ہوئی تھیں ان میں سے ایک راب لے لیں آپ نے فرمایا قیمت دے کر لوں گا اور آپ نے جب قیمت دینے پر اسرار کیا تو حضدو کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ دو اونٹنیاں حضرت وکر نے آٹھ سو درم نے خریدی تھیں اور چار سو میں ایک اونٹنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید دی۔ یا ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اٹھنی آٹھ سو درم میں خریدی تھی پھر یہ طے کیا گیا کہ پہلی منزل غار سور ہوگی اور تین دن وہیں قیام کرنا پڑ گا اور یہ بھی طے ہوا کہ کسی ایسے ماہر کو لیا جائے جو مکے کے چاروں طرف کے تمام معروف اور غیر معروف صحرائی راستوں سے واقف ہو اس کے لیے عبداللہ بن اور سے بات ہوئی یہ اگرچہ مشرک تھا لیکن شریف النفس اور ذمہ دار اور دانتدار شخص تھا سیرت نگار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوا تھا تاہم ایک روایت کے مطابق اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا بہرحال اس کے حوالے تین اٹھنیاں کی گئیں اور طے کیا گیا کہ وہ ٹھیک تین دن بعد غار سور پر صبح چلا آئے رضد اللہ بن ابوبکر جو ایک ہوشیار نوجوان تھے ان کے سرد ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ روزانہ مکے کی مجالس میں گھوم پھر کر جائزہ لیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر رات کو غار غارث پہنچ کر ساری رپورٹنگ کریں گے حضر وکر کے ایک دانا اور ذمہ دار غلام عامر بن فحرہ کے سپرد ڈیوٹی ہوئی کہ وہ اپنی بکریاں غار شور کے گرد ہی چرائے گا اور رات کے وقت وہ دودھ دینے والی بکریوں کا تازہ دودھ فراہم کرے گا اور پھر مکے سے نکلنے کا وقت طے کرنے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی حضرت گھر سے واپس اپنے گھر سے لے آ یہاں آ کر آپ نے حضرت علی کو اپنی ہجرت کے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے سرد ایک جان سارانہ کام یہ کیا کہ آج رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر وہی سبزیا ایک روایت کے مطابق سرخ رنگ کی حضرت می چادر اوڑھ کر سوائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر سوایا کرتے تھے اور اپنے اس جانصار فدائی کھادوں کو خدائی تائید اور نصرت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ نے کہ فکر نہ کرنا اور بڑے آرام سے میرے بستر پر سوئے رہنا دشمن تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا نیز صادق و امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آنیا مکہ کی دی ہوئی امانتوں کا بھی فکر اور ذمہ داری کا احساس تھا اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کو امانتیں واپس کرتے ہوئے میرے پیچھے آ جائیں یعنی حضرت علی کو فرمایا کہ امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا مدینہ چانچہ حضرت علی تین دن مکے میں ٹھہرے جہاں تک کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو امانتیں واپس کر دیں جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کباب میں جا ملے اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ کفار مکہ کے چنیدہ بہادر جن کی آنکھوں میں کوئی اخون اترا ہوا تھا وہ تلواریں ہاتھ میں لیے این نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باہر چاقو چوبند پیرا دے رہے تھے کہ کب رات گہری ہو اور ہم دعویٰ بول کر ایک ہی وار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کام تمام کر دیں اور ابو جہل جو کہ گویا ان کا سردنا تھا بڑے تکبر اور تمسخر سے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کے معاملہ میں اس کی پیروی کرو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات کی مانند باغات بنائے جائیں گے اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان قتل و کارد گری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا ہاں ایسے ہی میں کہتا ہوں اور سوئہ یاسین کی یہ آیات پڑھیں پڑھتے ہوئے یہ یاسین القرآن الحکیم ان کا لمن المرسلین اللہ سے مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم لتن ضرا قومم لن ذرا قومم ماؤن ذرا ابا فہوم غافلوں لقد حقل کو لو علاق سرحم فہوم لایو من انا آ جال نا فی عناقہم اخلالن فاہیا ال اصقان فہوم مقمہ و جال نام بین ادیم صدم و من خلفم صدم باک لا فلوم یاسین یا سید اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اثردار حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے تو یقین اور میں سے ہے مستقیم پر گامزن ہے یہ کامل غلب والے اور بار بار رحم کرنے والے کی تنزیل ہے تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے آب او اجداد نہیں ڈرائے گئے پس وہ غافل پڑے ہیں یقیناً ان میں سے اکثر پر کالِ صادق کال صادق آ گیا ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں اور وہ اب تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے وہ سر اونچا اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے لیکن خدا کی قدرت کہ آپ صلی اللہ وسّلم جاتے ہوئے کسی کو بھی دکھائی نہ دیے بلکہ وہ لوگ گائے گائے اندر جھانک کر دیکھتے لیتے اور امتنان کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہیں اس واقعہ کا ذکر سیر خاتمہ نبین میں مزہ شیم صحیح نے یوں کیا ہے کہ رات کا تاریخ وقت تھا اور ظالم کو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ کے مکان کے گرد جمع ہو کر آپ کے مقا... مکان کا محاصرہ کر چکے تھے اور انتظار تھا کہ صبح ہو یا اپنے آپ اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک دم حملہ کر کے قتل کر دیا جاوے آ حضرت سر کے پاس بعض کفار کی عمارتیں پڑی تھیں کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے صدق و امانت کی وجہ سے آپ کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے لہٰذا آپ نے حضرت علی کو ان عمارتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور تاکید کی, کی بغیر امانتیں واپس کیے اور سے۔ نہ نکلنا اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے حصہ سے کوئی گزار نہیں پہنچے گا وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر چستر رنگ کی تھی ان کے اوپر اڑا دی اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے اس وقت محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے مگر چونکہ انہیں خیال نہیں تھا کہ ہاں دراصل اس قدر اول شاپ نہیں گھر سے نکل گے وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی وہ قریش جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حسلی کو آپ کی جگہ پر لیٹا ہوا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے لیکن صبح ہوئی تو انہیں علم ہوا کہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر وہ ادھر ادھر بھاگے مکے کی گلیوں میں صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا اور کچھ پتہ نہ چلا اس غصے میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا حضرت مسیم علیہ السلّۃ والسلام نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناگہانی طور پر اپنے قدیم شہر کو چھوڑنے لگے اور مخالفین نے مار ڈالنے مار ڈالنے کی نیت سے چاروں طرف سے اس مبارک گھر کو گھیر لیا تب ایک جانی عزیز جس کا وجود محبت اور ایمان سے خمید کیا گیا تھا جامع بازی کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر باشارہ نبوی اس غرض سے منہ چھپا کر لیٹ رہا کہ تا مخالفوں کے جاسوس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی کچھ تفتیش نہ کریں اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قتل کرنے کے لیے ٹھہرے رہیں کسبہر قص کس سر ندہ جان نفشانت عشقست کے انکار وسط صدق کنانت یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے سر نہیں دیتا نہ ہی جان چھڑکتا ہے یہ عشق ہے جو یہ کام انسان سے بست بسط بصد صد کرواتا ہے بہرحال فرمایا کہاں حضرت رات کے کسی وقت اپنے گھر سے نکلے کسی وقت اپنے گھر سے نا... فرمایا نہیں یہ روایات ہیں وقت کے بارے میں اس میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں پہلے وقت کچھ کہتے ہیں درمیان ہی رات کچھ کہتے ہیں آخری وقت بہرحال کس وقت حضرت اپنے گھر سے نکلے اس بارے میں جو روایات میں اختلاف ہے اس کا ذکر کرتا ہوں ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ رات کی آخری تہائی میں گھر سے بحرت شریف لائے تھے چنانچہ محمد حسین ہیل لکھتے ہیں کہ رات کی آخری تہائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین کی غفلت کی وجہ سے حضرت ووکر کے گھر کی طرف نکلے اور وہاں سے دونوں گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر جنوب میں غار سور کی طرف چل پڑے ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ آدھی رات کے وقت نکلے چنانچہ دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبوبو اکر آدھی رات کے وقت غار سور کی طرف روانہ ہوئے تھے مدارج النوعہ میں لکھا ہے کہ جب حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صبح کے وقت ہجرت کر جائیں تو شام ہی کو حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ آج رات تم یہیں سونا تاکہ مشرقین شک و شبہ میں مبتلا ہو کر حقیقت حال سے باخبر نہ ہو حضمرز بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے وہ ہے کہ نبی کریم اول شو اپنے گھر سے نکلے تھے اس کی تصویر میں لکھتے ہیں کہ محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے مگر چونکہ انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شب میں ہی گھر سے نکلائیں گے وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہیں ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جل جلد مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل کر نکل گئے اور غارے سور کی راہ لی حضوبر کے ساتھ پہلے سے تمام بات طے ہو چکی تھی وہ بھی راستے میں مل گئے حض مسلم عورت نے جو روایات سے لے کے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو مکے کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے قتل کے لیے جمع ہو رہے تھے تو آپ رات کی تاریکی میں ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے مکے کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادے کی خبر محمد رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل چکی ہوگی مگر پھر بھی جب ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سمٹ سمٹا کر آپ سے چھپنے لگے تاکہ ان کے ارادوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ حدت کرنے کے لیے ابو بکر کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی بس وہ بھی آپ کو مل گئے اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکے سے روانہ ہو گئے حضرت وسیم علیہ السلّۃ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلے تھے جن فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے وقت کسی مخالف نے نہیں دیکھا حالانکہ صبح کا وقت تھا اور تمام مخالفین آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے سو خدائے تعالی نے جیسا کہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے ان سب اشقیہ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آ حضرت ان کے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے بہرحال مختلف روایتیں ہیں لیکن یہ نتیجہ یہی ہے کہ پتہ نہیں لگا غفار کو پھر یہ بھی مختلف روایات ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر نبی اک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشیل لے گئے ایک روایت سے ہی تاثر ملتا ہے کہ ہاں رسول سلام اپنے گھر سے نکلے ہوں گے اور حضرت وغیرہ اپنے گھر سے اور راستے میں کسی ایک جگہ پر دونوں کٹھے ہو کر بارے سور کی طرف چل پڑے یہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے غارث کی طرف نکلے اور کچھ دیر بعد ہو بکر آپ کے گھر پہنچے تو حضرت علی نے فرمایا انہیں فرمایا کہ وہ تو جا چکے ہیں اور غارث کی طرف سے شیف لے جا رہے ہیں اس لیے آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں چنانچہ تو بکر نبی اکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے بہرحال یہ روایت تو بہت کمزور لگتی ہے اس سے یہ تو ملتا ہے کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وکر کا فرماتے رہے اور وہ لیٹ ہو گئے اور حضرت وکر کو یہ بھی علم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہوں گے اور سب کچھ حضرت علی اب انہیں بتا رہے ہیں ہجرت جیسا اہم ترین رازدارانہ سفر اور حضرت وکر جیسا فہیم اور ذمہ دار شخص اس طرح کی لاپرواہی کا مرتکب ہو یا نہیں ممکن ہو سکتا اس لیے اس روایت کی نسبت دوسری روایت جو زیادہ تر قطب میں موجود ہے وہ زیادہ درست اور کرینے پیاس معلوم ہوتی ہیں کیونکہ اس کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت و کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے حضرت و کے ساتھ غار سور کی طرف روانہ ہوئے اس موقع پر حضرت بکر کی دو وفا بہادر بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت اسماع نے سفر کے لیے کھانا بھی جلدی جلدی تیار کر دیا تھا جس میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت بھی تھا حالات کی نزاکت اور جلدی میں کھانے کا برتن جو چمڑے کا تھا باندھنے کو کچھ نہ ملا تو اسما نے اپنا نتاق یعنی کمر بند کھولا اور اس کے دو حصے کیے اور کھانا باندھا ایک سے توشادان اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشو وفا کے ان لمحات کو بغور دیکھ رہے تھے فرمانے لگے کہ اسما اللہ تمہارے اس نتاق کے بدلے میں تمہیں جنت میں دو نتاق عطا کرے گا یعنی کہ وہ کمر باندھ جو باندھا ہوا تھا کپڑا کمر پہ آ حضرہ صلی اللہ وسلم کے سرشاد کی وجہ سے بعد میں حضرت اسماء کو فضات النطاقعین کہا جانے لگا ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر اکسلّم زیر اس سعید کا ورد فرماتے ہوئے چلے جا رہے تھے بقر الرب عطلنی متخلاء صدقن وہ آخرجنی مخراج و صدقیم وجالی ملت ان کا سلطانہ نصیرہ اور تو کہے اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر اور ایسا ہی اس دعا کا بھی ذکر ملتا ہے کہ الحمدللہ اللہ جی خلقنی کا نہیں اللہ معنی اللہ عل دنیا و واق دار و مصاحب اللیالی و لیام اللّہ مصبنی لی فی سفری و اخلفنی و اہلی و باریکلی فیم رزق تنی ولاقا فضل فضل فضل فضل, فضل صالح الصال خلقی قبن قبمنی ولا ربی رب و حبنی وا لََََََََََََََََ ناصِ فلاطل رب المصطفى جی مصدفين و انطا ربى اوزب وش كل كريم لذى اشركت اشركت لثم وات و عَلَيْهِ و كشفت بظلمات و صلاح و علہ امر, امر او انزلہ علیہ ست سختوں کا کا بکا کا زوال نعمت کا و فوجات نکمت کا و تحول و آقوت کا و جمی ہے کا لقل اتبا خیر ماستاعۃ و لاہ ولا قوۃ اللہ برقا اللہ وکا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا اور میں کچھ بھی نہیں تھا اے اللہ دنیا کے خوف پر اور زمانے کے مسائب پر اور رات اور دن کے مسائب پر میری مدد فرما اے اللہ میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو جا اور میرے اہل میں میرا قائم مقام ہو جا اور جو تو نے مجھے دیا ہے اسے میرے لیے برکت رکھتے اور مجھے اپنے خطاب کر دے اور میری اندہ تخلیق پر مجھے مضبوط کر دے اور میرے رب کا مجھے محبوب بنا دے اور مجھے لوگوں کے سپرد نہ کرنا تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے تیرا وجہ کریم تیرا وجہ کریم جسے زمین... جس سے زمین آسمان و زمین روشن ہو گئے اور جس سے اندھیرے چھٹ گئے اور جس سے پہلوں اور بعد میں آنے والوں کو معاملہ درست ہو گیا میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر غذل غضب... تیرا غضب اترے یا مجھ پر تیری ناراضگی نازل ہو میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمت کے ذائل ہونے سے اور تیرے انتقام کے اچانک سے اور تیری آخری فیصلے کے میرے بارے بدل جانے سے شرح درکانی میں تحبل عاقی بات کا کی جگہ تحب الفیت عافیہ کے الفاظ بھی آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تیری عطا کردہ آفیت کے جاتے رہنے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری رضامندی ہے ہر اس بھلائی میں جو میں کر سکا نہ گناہ سے بچنے کوئی ہیلا ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے مگر تیرے ہی ذریعے خانہ کعبہ کے پیچھے سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف اپنا رخ مبارک فرمایا اور اس بستی سے وہ مخاطب ہوئے کہ بخدا آئے مکہ تو اللہ کی زمین میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تو اللہ کی زمین میں سے اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اور اگر تیرے بچیں مجھے زبردستی نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا ہوں. امام بہاکی نے لکھا ہے کہ غار سور کے سفر کے دوران حضور بکر کبھی اہاد رس وسلم کے آگے چلتے کبھی پیچھے اور کبھی آپ کے دائیں ہو جاتے اور کبھی بائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے خیال آتا ہے کوئی سامنے سے نہ آ رہا ہو تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں اور جب اندیشہ ہوتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں کہ آپ ہر طرف سے محفوظ و رہے رہیں ایک روایت کے مطابق غارث تک پہنچتے پہنچتے اس پہاڑی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علسمی قدم قدم مبارک زخمی بھی ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگنے سے پاؤں مبارک زخمی ہو گیا تھا جب غالص اور تک پہنچے تو حضر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بھی یہ پہلے مجھے اندر جانے دیں کہ میں اچھی طرح غار کو غار کو صاف کر لوں اور کوئی خطرے کی چیز ہو تو میں میرا اس سے سامنا ہو چنانچہ وہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا جو بھی سوراخ اور بل وغیرہ تھے ان کو اپنے کپڑے سے بند کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت و کی جان پر سر رکھ کر لیٹ گئے اور ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا نہ تھا یا شاید اس وقت نظر نہ آیا ہو اس پر حضرت ابکر نے اپنا پانگ رکھ دیا روایت میں ہے کہ اسی سوراخ سے کوئی بچھو یا سانپ وغیرہ ڈستا رہا لیکن حضرت اب بکر اس ڈر سے کہ اگر کوئی حرکت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہوگا جو مجھ نہ فرماتے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھو لی تو حضرت اب کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے ساری بات بتائی آ صلی اللہ و سلّم نے اپنا لواب مبارک بان لگایا اور پاؤں ایسا تھا اس کے بعد جیسے کچھ ہوا ہی نہیں دوسری طرف قریش مکہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا موازرہ کیے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر ایک شخص نے گزرتے ہوئے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو انہوں نے بتایا کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے بتایا تو وہ کہنے لگا آدمی کہ میں نے تو محمد کو گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے اس شخص کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ تو اندر اپنے بستر پر ہیں اور ہم مسلسل کو نظر رکھے ہوئے ہیں پھر رات گئے اپنے پہلے سے طے کیے منصوبے کے مطابق جب وہ ایک دم سے اندر گئے وہ چادر کھینچ کر سوئے ہوئے کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو حضرت علی ہیں ان سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اس سے مشرقین نے آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کی اور زد زد کیا اور کچھ دیر مغوث رکھنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا بہرحال وہاں سے خیر و اذب کی حالت میں اس روایت کے مطابق وہ لوگ حضرت علی کو ڈان ٹپڑ کر کے مار پیٹ کر واپس چلے آئے اور مکہ کی گلی گلی اور گھر کھر آپ کی تلاش کرنے لگے اسی دوران وہ لوگ حضرت اب بکر کے گھر بھی آئے حضرت اسماع کا سامنا ہوا ابو جہیل آگے بڑھا اور پوچھا کہ تمہارا باپ اور بکر کہاں ہے تمہارا باپ اور بکر کہاں ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ کہاں ہیں اس پر اس باتن ابو جہیل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اتنے زور سے دسما کے منہ پر تماشا مارا کہ ان کی کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی اور غصے کی حالت میں وہ سب لوگ واپس چلے گئے مکے کی چھان بین سے ناکام فارغ ہوئے تو ماہر کھوجی مکے کے چاروں طرف روانہ کر دیے رئی سے مکہ میاں بن خلف اور خود ایک ماہر کھوجی کو وہ خود ایک ماہر کھوجی کو لے کر اپنے ساتھیوں سمیت ایک طرف نکلا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کھوجی سراغ رساں واقعی ماہر تھا جتنی بھی اس کی مہارت کی داد دی جائے وہ کم ہے کیونکہ یہ واحد کھوجی تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ایک نشان کو کھوج کر عین غار سور کے دہانے تک جا پہنچا اور کہنے لگا کہ محمد کے قدموں کے نشان بس یہاں تک ہیں اس کے آگے نہیں جاتے علامہ بلادری نے اس کھوجی کا نام علقمہ بن کرس بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس اسلام قبول کر لیا تھا غارے سور کے منہ پر یہ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے اور دو ہجرت کرنے والے عین اسی غار میں نہ صرف اندر چھپے ہوئے تھے ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے بلکہ تو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں بھی دیکھ رہا تھا اور خدا کی قسم اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اندر جھانک کر دیکھ لیتا تو وہ تو ہم پکڑے جاتے لیکن خطرے اور مصیبت کی اس گھڑی میں یہ دو اکیلے نہیں تھے بلکہ تیسرا ان کے ساتھ وہ خدا تھا کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و اسمان ہیں اور جو قادر متعلق تھا اس نے ایک طرف تو دوسرا کے آنے سے قبل ہی وہاں اپنے موزانہ قدرت سے ایک درخت اگا دیا مکڑے کو بھیج کر گھار کے منہ پر ایک جالا بن دیا اور کبوتروں کے ایک جوڑے کو بھیجا گیا وہاں اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیں یہ روایت میں ہے بارہ اس کے بعد صدر تعالیٰ کس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضور وکر کو کس طرح تسلی دی یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد اس کا ذکر انشاءاللہ شاء آئندہ ہوگا الحمد للہ الحمد للہ دہلا مد اللہ محمد عباد اللہ اندربا واشا ولومن کرے ول یا کم تر وَلَذِكْرُ اللَّهِ ودوست